بسرحمن و رحمۃ اللہ عرصہ اللہ وحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو ایسے مجھے تمام خران کرامی میدان نش المجیغ تمام شامی خلام بابل صاحب سے سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب شکولہ حوض میں سے آج ایک نیا باپ باب نمبر پچاس ہے ففٹی اور باب و سپیورمایہ کے نام سے ایک نیا باپ ہے جو مختلف کھیلوں کے حوالے سے مقابلوں کے حوالے سے مسابقات کے حوالے سے ہاں جی تو سب کے معنی دوڑ وغیرہ گور دوڑ کا مقابلہ اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ ہاں جی ہاتھی دوڑ کا خچر دوڑ کا اس طرح کے دوڑ کے مقابلہ جو زمانے میں ہوتے تھے اور رمایہ تیرا اندازی کا مقابلہ اس معنی میں آج کے اسباب کا ہیڈن جو ہے تو اس سلسلے میں تیرہ انداز وغیرہ کے حوالے سے قال اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن آیت یہاں ذکر فرما رہے ہیں واحد الحم من منقواہ اللہ تعالی نے فرمایا ہاں جی تو آئے دو تم لوگ جو ہے تیاری کیا کرو آئے دو لحم آئے دو لحم ہاں جی مست من تاطم یعنی تم دشمن کے مقابلے میں جتنا تم کر سکتے ہو مست ہے جتنا تم کر سکتے ہوخوا قوت جمع کرو طاقت جمع کرو دشمن کے مقابلے میں تم جتنی طاقت جمع کر سکتے ہیں جنگی حکمت جنگی طاقت مراد جنگی اسلحے جنگی حکمت عملی جنگی ٹریننگ وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہے ہاں جی تو ماتیں آج دھائی جھما کرو اکٹھا کرو ہاں جی تیاری کرو لہم سے مراد جو ہے ان کے لیے مراد دشمنی کے مقابلے میں ہے تم دشمنوں کے مقابلے میں تیاری کرو مست آتا تم جتنا تم تیاری کر سکتے من خواہ طاقت میں سلب جی اجمت و قوت سے مراد طاقت ہے نہیں رسول اللہ کے دور میں جو ہے رسول سیکھا جیت نقل کے قالر رسول حسر رسول اللہ اللہ کے پیارے رسول نے تفسیر کیا ہے القوا سے مراد جو آیت میں آئی ہیں برمی تیر و تیر اندازی سے امنی کہا تیر اندازی سے اس کے تفصیر ہمارا مثال تیر اندازی کے ہنر جتنا ہو سکے سیکھیں اور خود تیر جو ہے جمع ہو سکے اس زمانے میں دشمن پر دور سے حملہ کرنے کا جو وسئلہ تھا دشمن کو آگے بڑھنے نہ دینے کا جو واحد وصلہ جو ہے وہ زمانے میں یہی تیر تھا لہذا جتنا تم لوگ جو ہے تیر جمع کر سکتے ہیں اور بہتر سے بہتر قسم کی تیر کمیت میں مقدار میں بھی کیفیت میں اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتے ہیں جو خوش تیر جو ہے ماہر لوگ بناتے ہیں وہ دور دور تک پھین سکتے ہیں کچھ کم حاصلے پر پھین سکتے ہیں ہر ہاں سے کمیت اور کیفیت دونوں لحاظ سے جتنی ہو سکے تم لوگ تیر جمع کرو قوت جمع کرو اپنی جنگی طاقت بڑھاؤ جنگی ٹرینی بناو حکمت عملی بڑھاؤ تعداد بڑھاؤ ہاں جی اسلحے میں جو ہے حر لحاظ سے دشمن سے آگے جانے کی کوشش کرو تاکہ دشمن جو ہے ان پر خوف تاری رہے اور وہ حملہ کرنے کی ضرورت ہے ان نہ کرے تو رسول اللہ سے ہم نے تفصیل کیا قوت جو ہاتھ میں آئے اس کو رم تیر اندازی سے تیر سے اور وہ اور تولیاد اس شایت سے جو ہے ہاں جی تیر اس میں تو جتنا ہو سکے دشمن کے مقابلے میں تیر جمع کرو تیر اندازی کے ہنر کو جو ہے بہتر سے بہتر کرو اس سے جنگی جو سب سے بڑی جو ہے زمانے میں جنگی حکمت عملی ہوتی تھی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیر اندازوں کا جو ہے بڑا کردار ہوتا تھا تیر اندازوں کا غور یہ اعظم یہ بھی روایت ہی ہوئی ہے کہ نہ حساب یہ کہ ہاں جی مقابلہ کرایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الخیلی گھوڑوں کا گھوڑ دور کا اپنی نے مقابلہ کرایا اس معلوم ہے گھوڑ دوڑ پہ کے دور میں یہ کھیل ایک لحاظ سے کھیل بھی تھا دوسری طرف سے دشمن کے مقابلے کے لیے گھوڑوں کی تربیت تھی مجاہن کی تربیت محسوس ہوتی تھی تو ان دو تیر اندازی تیر جمع کرو اور یہ گور دور کی امن عملاً کرایا ان دونوں سے ہمیں یہ سمجھایا پھل مرمات پر اندازی کا جو ہنر ہے ہاں جی یہ مقابلہ مرامات تیر اندازی والمسحابقہ گور دور وغیرہ یہ دونوں مستحبتا ایک مستحب کھیلے ایک مندو اور پسندیدہ کھیلے جو کہ رسول اللہ نے خود املاً اصحب اندر ایسا مقابلہ کرایا تھا اور اس ان کے کھیلوں کا مقصد کیا ہوتا تھا وہ فائدہ تو ہم دونوں کا گور دوڑ اور تیراندازی کا فائدہ اسم کے کھیلوں کے مقابلہ کرانے کا فائدہ ہے باسلعزمین ہاں جی ارادوں کو مجاہدین کے ارادوں کو مضبوط کرنا ان کو پختہ کرنا پُرعزم کرنا اعلی استداد القدا جنگی صلاحیت پیدا کرنے میں یا ان کو جو ہے ان کو ہاں جی باس العظم عظم کو ابارنا اڑانا ارادوں کو مضبوط کرانا کس چیز پر اعلیٰ استعداد خداد ہاں ہنچنگ کرنے کی استعداد صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جوانوں کے عزم کو بڑھانا ہے عزم اور ارادوں کو بڑھانا ہے لیکن یہ بات یہ سب کے مقابلے کراتے رہیں گے تو وہ زیادہ زیادہ ٹرین میں جائیں گے دوڑنے میں بھی تیر اندازی تیر پھینے میں بھی نشانی پر لگنے میں بھی حال والہدایت اور ساتھ ہی جو ہے ایک تو ان کی جنگی سجاد بڑھے گا دوسرا جو والہدایت انہیں رہنمائی ہوگی للم و مارا علم و کی الزال کا پریکٹس کی طرح انہیں رہنمائی ہوگی وہ جو ہے پریکٹس ہاں جی اس کی مہارت حاصل کرنے میں الحداء رہنمائی کریں ہوگی ان مقابلوں کی سے علم و معارثتِ نظاء تیرہ اندازی تیرہ اندازی کی جو ہے مہارت حاصل ہونے میں ان کی رہنمائی ہوگی جوانوں کی مجاہدین کی اور یہ جو ہے تیرہ اندازی کا کھیل جوانوں کے اندر یہ مقابلہ کرانا گور دوڑ کا مقابلہ کرانا ہاں جی اس جنگی جو کام جام میں کام آنے والی جوانوں کی جنگی قوت کو بڑھانے کے لیے ہاں جی ان کے جس اس حسنوعیت کے جو مختلف مقابلے ہیں وہ جو ہے واحیہ یہ گھوڑ دور وغیرہ صابقہ مقابل ممارثت تین اندازی یہ دونوں واحد معاملات تن یہ دونوں شرن صحیح معاملہ ہے جائز معاملہ ہیں بلکہ اوپر مستحبتان کا ہے ہاں جی مستند کی دلیل کیا ہیں صحیح ہونے کا قول رسول اللہ صلاح کی حدیث مبارک بھی ہے ایک تو آپ نے عملہ کروایا تھا پلس آپ کے سب کا بھائی آپس میں مقابلہ کرنا مقابلہ کرانا ہاں یہ جائسنی ہے الا فی مغ تیرہ اندازی میں او خف یا اونٹ دوڑ کے مقابلہ کرنے میں اونٹ اور ہاتھی کے دوڑ کے مقابلہ یہ دونوں خف میں آتا ہے او حافرین جو ہے سم والے جانوروں کو حافر بوتے ہیں بزن سم والے جانور کو خف بوتے ہیں ان کے مقابلے کو تو خوف میں اونٹ کے دوڑ کے مقابلہ ہاتھی دوڑ دونوں میں خوف کے اندر آ جائے گا خافر میں گوڑ گھوڑوں کا دوڑ ہاں جی خچر کا دوڑ یہ چیزیں جو سوم والے کے مقابلہ اس میں آ جائے گا عام طور پر گور دوڑ کے لیے خافر استعمال کرتے ہیں زیادہ تر نیدان جام میں گور دوڑ کوڑا زیادہ استعمال ہوتے ہیں خچر اتنا جنگ میں اتنے ہوشیار فرم جانور نہیں ہیں اور صرف بوجھ اٹھانے کے لیے زیادہ سے تو او حافر نیا گور دوڑ جو ہے اس کے مقابلے کے علاوہ شامنما ہاں جی اللہ صاحب کوئی مقابلہ جائز نہیں اللہ مگر تیر اندازی میں او حفن یا ہاں جی اون دوڑ وغیرہ او حافن یا گوڑ دوڑ وغیرہ یہ تو یہ عادیث ہے اس کے علاوہ دوسری اس کی متعدد کیا وروی ہے یہ بھی رواج ہو گئی ان الملائکہ کا دب شکفی ص اللہ ضرور نفرت کرتے ان در ریحان جب آپس میں مقابلہ کراتے ہیں ہاں جی لوگ آپس میں مقابلہ مسابقہ کراتے ہیں تو نفرت کرتے ہیں نے اور نے بیچتے ہیں صاحبوں ان مقابلہ کرانے والوں کو ما خلص سوائے الحافر گھوڑ دوڑ کرنے گھوڑ دوڑ گھوڑوں کے مقابلہ کرنے والے گھوڑ دوڑ کے مقابلہ کرانے والے ہیں کیونکہ وہ زمانے میں جامع حکمت عملی میں کام آتے تھے والخف اور اونٹوں کی دوڑ کے مقابلہ کرانے میں والے وریث تلوار بازی نیزہ بازی وغیرہ اس میں ونزل اور جو ہے تیراندازی چونکہ یہ سارے کھیل زمانے میں جنگ میں کام آتے تھے جوانوں کی جنگی صلاحیت کو بڑھاتے تھے تو اس کا مثبت فائدہ ہوتا تھا صرف لاہولاب نہیں تھا صرف کھیل نہیں تھا اس کے پیچھے بہت بڑی دین کو تاویت پہنچنے والی حکمت عملی تھی اس لیے فرمائی حدیث میں پھر سے ان کھیلوں کے علاوہ باقی کھیل سب کے سب لاہولاب کے وقت کا ذریعہ ہیں زیادہ زیادہ ورزش کا حکمت عملی ہے اور کے لاور کوئی فائدہ روحانی طور پر نہیں ہے جس سے کرکٹ ہیں اس سے ہاں جی شرک ہے یا جوانوں کی علم ورزش تو بن جاتی ہے فزن دہنے والوں کو خوش نہیں ان کو تو ٹیم ضائع ہونے کے علاوہ ہاں اس طرح باقی سارے کھیل میں جنگی حکمت عملی میں ان کھیلوں میں سے کوئی بھی کام نہیں آتا ہے آج کل کے فٹ بال ہو والی بال ہو باسکٹ بال ہو ہاں جی کرکٹ ہو ان میں سے کوئی بھی جنگی حکمت عملی میں کوئی کام نہیں ان کا کوئی کردار سے جوانوں کی ہاں سوائے ایک جو شغل ہیں اور کھیل ہیں ان کو شریعت کے اوشر میں اللہ العب کہا جاتا ہے ہاں بتائیے اس ان کے کھیل اگر آج بھی کھیلا جائے جسے جوان جوانوں میں جو ہے جنگی ٹریننگ ہو جائے ہاں جنگی حکمت عملی میں ان کو جو ہے تربیت ہو جائے ان کے عظم ارادوں کو مضبوط کرنے میں مدد ملے تو یہ اس ان کے کھیل جو ہے آج بھی جو ہے عمل کے دور کے ان کھیلوں پر قیاس کر کے یہ کھیل بھی ہم جائز قرار دے سکتے ہیں اور باعث سو دوسرے جسے سے مجاہدین کو تربیت ہو جائے جنگی حکمت عملی ان کے اندر پاکستان میں جو ہے فوجوں کے کبھی ان کا ہے مقابلہ کراتے ہیں ہاں جہ جو ہے مختلف قسم کے موقعوں پر جو ہے, ہے پاکستان کے اپنے اندر فوجوں کی مختلف میں مقابلہ بھی کراتے ہیں اور اس طرح ایک ملک کا دوسرے ملک کے فوجوں کے ساتھ بھی ہوائی مقابلہ جہاز کو اڑانے کا اور سمندری جہازوں کے طرح ہر باب میں اس ان کے مقابلے کراتے ہیں فوجوں کے درمیان ہاں ان کے جنگی جو ہے متعمل کو جنگی ٹریننگ میں تربیت کے لیے وہ صحیح ہے اس میں شرن کو دشکارنا فس سابق اس میں کچھ اصطلاحات جو اس کھیل کے بارے میں کام آتی ہیں وہ, وہ ہے فس سابق جب کو دو گھوڑا آپس میں جب دوڑا بھی گھوڑ دوڑ کے بات کھا رہے ہیں دو گھوڑے جب آپس میں دوڑنے میں مقابلہ ہو جاتے ہیں تو سابق اس گھوڑے کو کہتے ہیں ہوا نذیب وہ گھڑائیں کہ یا سابق ہو و وہ گڑیں یا جو جو آگے بڑھ جاتے آگے نکل جائیں بال اونوں کی گردن سے ولکتی اور کاندھے سے اور بے اجن یا کان سے اینڈو دو آپس مقابلہ کریں ہاں جی اور ایک گھوڑا جو جو سب سے آگے گیا اس کا پیچھے والے سے اس کا گردن آگے گیا تو وہ بھی آخری جب نشانی پہ آتے ہیں تو اس کا گردن پہلے والے گھوڑے سے آگے ہو تو وہ والے شمار ہوتا ہے اس کو سابق کہیں گے یا اس کا پورا کاندھا سمیت آگے ہو یا کم از کم اس کے کان جب پینے نشانے پر پہنچے اس کا کان پہلے نشانی پر پہنچے کان جو ہے کان سے وہ آگے ہو تو اس گھوڑے کو سابق بولتے ہیں اس کے بعد والے گھوڑے کو مسلی بولتے ہیں ہاں جی ایک تو مسلی نماز گزار تو بولتے ہیں کھیل ہاں میں مسالی اس دوسرے گھوڑے کو بولتے ہیں دو مقابلے میں کیونکہ اس کا جو ہے پہلے گھوڑے کے دوسرے وہ گھوڑا ہے لذیذ یہ وہ گھوڑا ہے جو یوہاز راس ہو اس کا سر برابر میں آجائیں جائیں سیدھ میں آ سل و سابق جو گھوڑا سب سے آگے کے اس کے دو سلوین سل جو ہے شادی سل ہیں سل کس بولتے ہیں آگے گوڑنے والے گھوڑے کے سل یعنی اس کے دم کے دونوں طرف دم کی دونوں طرف جو تھوڑا سا ہڈی ابھرا ہو ان دو ہڈیوں کو دائیں بائیں دائیں اس کو سلوین بولتے ہیں تو پھر دوسرا گھوڑا جو مسلح اس گھوڑے کو بولتے ہیں جس کے سر آگے والے سابق والے گھوڑے کے اس دم کے جو ہڈی ہیں دائیں بائیں طرف اس کے برابر میں آ جائے اس گھوڑے کو مسلم ہوتے ہیں بابل جی وہ گھوڑا یو صابق برابر میں آ جائے راس اس کا سر سل و صابق سے آگے والے گھوڑے کے دو سل دم کے دونوں طرف دونوں جانب کی اس ہڈی کے برابر تو شاید خود الرمہ و سلمان کس کہتے ہیں ماں وہ سے آگے والے گھوڑے کا ان یمینی ضم اس کے دم کے دائیں طرف وہ شمالی بائیں طرف والے حصہ دھم کے جو ہڈی ہیں اس کی دائیں بار طرف تو یہ دوسرا گوڑا ہے ہاں جی اس کو مسلم بولتے ہے وہ سب کو ہاں جی بے سکون البا سب میں با پر جزم لکھا انہیں با کو سب کو سانج سب کو پڑھیں سبق نہ پڑھیں سب کو با شاک رکھ کے پڑھیں بے سکون البا پڑھیں المزدر ہے تو یہ مزدر ہے تو اس کے معنی کیا ہے مقابلہ کرانا گور دور کا مقابلہ کرانا اس معنی میں رہتا ہے وہ ویفا تھا سبق پڑھیں وہ سبق پڑھیں تو الوز ہو وہ انعام ہیں جو آگے بڑھنے والے کو جیتنے والے کو دیتے ہیں تو وہ ایوز ہے ہاں وہ ایوز کو کہتے ہیں سب وویفا تھا باپ زور پڑھیں فتح کے ساتھ پڑھتا زبر کو پڑھتے ہیں سبق پڑھیں یعنی کہ وویفات یعنی باپ زور پڑھیں سبق پڑھیں تو یہ سبق وہ ایوز ہے وہ مال ہے ایوز ایوز مرت کیا ہے واولمال ہو وہ مال ہوتے ہیں جو آگے بڑھنے والے جیتنے والے کو دی جانے والے انعام والے مال کو سبق بولتے ہیں اب دو بندے کے آپس میں دوڑنے کے مقابلہ ہیں تو وہ دونوں آگے بڑھیں گے تو آگے جو ہے کون جیتنا پتہ نہیں کریں گے تو ایک ریفری بھی ساتھ رکھتے ہیں ہاں ریفری بولتے ہیں آج کل میں جو کیا بولتے ہیں کڑکڑ کے بعد میں اس کا امپائر بولتے ہیں ہاں جی تو باقی پہلے زبان اس کو ریفری بولتے تھے تو یہ فیصلہ کرنے والے ان دونوں میں سے کون آگے بڑھا لیکن یہ گھوڑے کے دوڑ میں زمانے میں یہ ہوتے تھے ریفری میں بھی جو ہیں وہ مقابلے میں شامل ہوتے تھے اگر ریفری ان دونوں سے آگے نکل گیا انعام اس کو ملتے تھے لیکن اس کے نے جیب سے کچھ نہیں دینا ہوتا ہے لیکن اگر طرفین میں سے جن کا پاس مقابلے میں سے آگے نکلا تو انعام ان دونوں میں سے ایک کو ملے گا ریفری کو کچھ نہیں ملے گا صرف وہ ساتھ دوڑنے کا دوڑنا ہے تو والا محل ہو اس کا نام مخلف کس کہتے ہیں الرزی و شادیت کھلو بین جو داخل ہوتے ہیں دو مقابلہ کرنے والوں کے بیچ میں اب یہ شکل جو ہے ایک ریفری کے طور پر فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون جیتا اب یہ شک ان سبق کا اگر یہ خود سب سے آگے چلا گیا آخر تو یہ انعام جو ہے جو سبق ہے وجہ سے دوڑنے والی جو انعام ہے اس کو ملے گا وہ لمحہ صبح اگر یہ آگے نہیں بڑھا ہاں جی پیشے باقی دونوں سے کہ آگے گیا تو لم یاغلوم تو اس کو کوئی نقصان نہیں اس جیسے کچھ کی جاتے لم یاغلوم اور اس کو کوئی غرامت اٹھانا نہیں پڑتا اس کو کوئی نقصان نہیں اس لیے جیب سے کچھ نہیں دینا ہوتا ہے <سؤال> انعام میں اور چونکہ تو طور ہوتے ہیں دونوں طرف پیسہ دیتے ہیں کہ جو جیتا اس کو پورا پیسہ مل جاتا ہے انعام اس کو مل جاتا ہے مقابلے میں اور یہاں ریوری بھی ساتھ داخل ہوتے تو زمانے میں منہ میں تو نہیں دوڑیں گے نا کوئی بھی تو وہ فیصلہ کرنے والے تو یہ خود آگے نکلا تو اس کو انعام مل جاتا ہے وہ پیسہ اس کو مل جاتا ہے تو ان دو مقابلہ کرنے والوں کو نہیں ملتے وہ دونوں نہیں جیتا اگر ان دونوں میں سے ایک تو پورا دونوں نے دونوں نے جو مال دیا تھا مقابلہ کرنے والوں میں اور میں سے جیتنے والے کو ملتا ہے ریفری کو خوش نہیں ملتا تو مخلل جو ہے ریفری امپائر ہے اور جو ہیں آگے وغائط اب دو گڑوں کے آپس مقابلہ کرتا ہے تو اس نے کہاں تک آو مقابلے کے آخری لائن کہاں تک جہاں سے ہار جیت کا فیصلہ ہوگا اسے غایت ملتے ہیں والغایت مد باغ ہیں ہی ہیں دوڑ کے انتہائی مسافت کا نام ہے دوڑ کہاں تک ہوگا اس کا آخری نشان لگاتے ہیں اس نشانی کو یہاں میں اتنا کلومیٹر دوڑنا ہے تو اس کا آخری نشانی وہ کہتے ہیں مد سوات دوڑنے کی جو ہے آخری نشانی مسافت کا نام ہے ولمتا منازلت مناظر پہلے نظر بھی آتے اسے منازل کس کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ہی المرامات وہی تیر اندازی ہے تیراندازی کے مقابلے کو منازلہ بھی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں ولمسابقہ جو ہے غلند آباد میں مسابقہ کھینچ کہتے ہیں مسابقہ گوڑے کے بالخیلی گھوڑے کے ذریعے لوگ گھوڑوں کے دوڑ کا مقابلہ وغیرہ اس کے علاوہ کھل بغل خچر کا مقابلہ وال ہمار گدوں کے دوڑ کا مقابلہ و الفیل حادی کے دوڑ کے مقابلے کو بولتے ہیں وہ سبقہ اگر باپر تہذیب باپر تہذیب پڑ کے معنی کیا ہے اے آخرج سبق واہ رضا ہو ہاں اخرج سبق واہ رضا ہُو ہم نے این جو انعام کی چیز کو نکالا اور اس کو محفوظ کر لیا اور کے اندر پر اتفاق کرتے ہیں بقرعین چلے